<ؤوس> <سؤال> <سؤال> اور نہیں جانتا کہ پوری دنیا کے اندر فضاد اعلی حضرت علی بربر <سؤال> <سؤال> نہیں تعلی آج پہچانے لگا کارے لگ رہے ہیں عوامیں پوج رہی ہیں پاکستان میں بڑے حمیب میں یورپ میں اس وقت اعلی حضرت ازیموں تک برکت کے ماننے والے موجود ہیں اور 99% پاکستان کے علاوہ کسی دامد شاند کے ساتھ وا بستا ہے صاحبزادہ تیرت تاریخ اللہ رابر شاہیت محبوب الاما والا حضرت صاحبزادہ عید محمد حبیب و احباب شاہد تھے انہوں نے گراوی کے بلا جو اپنے زمانے کے لوگ پانچ گزرے ہیں یہ کا قدم شریعت متعارف یہ قدم کی شریعت متأثر باہر نہیں تھا انہوں نے محابرین شریف پہ دورہ پڑا میرے بالجی کے روی نے محابرین شریف پہ آبی پاکستان نے بڑے علماء ہیں جنہوں نے وہاں سے پیغام حاصل کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرت مجھے عدل علی تو بلکہ بھارت آشہ ہے تو مزاحت بڑے گی راہ ہماری مستق ہے شاید کا کر رہے ہیں تو ہم سیال ایک کلو ٹورے رہتا ہے ان کی باتیں کروں کے مطلب کہ ان شاء اللہ یہ لوگ کو تعلیم نہیں ہے مجھ سے جانتی ہے تو ہم ایک حضاب دیتا ہوں دہیلا دولت تو شیخ رضا کرے کلا آپ دیکھی جاتے ہیں اپنے واپس سے بھگوان کے سے بری اور آپ کو بھی دلاتے ہیں نارا کی دیکھ بال کے نارا ہو جائے امید ہے آپ مجھے ان پرس ہم کیا نام توسی مکھا الحمد للہ الحمدللہ اب دل بین و سلام الا نچ آدبئی بئی رحمان رحیم محمد الله آمن سال مولا نسی خراسم ابھی جل کریم و رحم اللہ من کا لاہ دین اب رب کریم الحمد للہ بلاحیتوں کا لے اسلامیہ دل گرامی قادل حضرت مولانا سید محمد ہاشمیا صاحب تبلا دان دق مارا وار گرامی قادل حضرت مولانا حری بان صاحب تبلا مسجد الحانی گرامی حضرت والا صاحب, جن صاحب سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب السلام علیکم جانب سے یہ ان تمام کروں گا یہ گزارش کروں گا کہ ایک دن ہو کر بار بار انسان یعنی آپ آئے نام دار مدیری سرکار دا اب بنا کردگار مشکو کے پرور دگار شفے شمار دونوں عالم میں ہمارے سردار اللہ رب العزت کی تمام دولتوں کے اس کے حقف اور اس کی آکا کے مانگ کو مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیج دینے والے گرتوں کو اٹھانے والے روتوں کو ہنسانے والے دودھتوں کو ڈرانے والے بز میں كو نئے جو جانے من راہی فقرا الحاق كا وہ كہے جا پذا سنانے والے اپنے چرگئے اقدس میں اللہ قبارکا و قوالہ کا گلورے زیگا دکھانے والے <سؤال> اپنے دستے پاس میں ہم غلاموں کا ہاتھ لے کر اللہ رب العزت کی ید قدرت میں پہنچانے والے <سؤال> بے سواروں کے سوارے شاخ میشر ہمارے ما کو دانائے جمیع ہے و یا شفیع شتی و خفا یا مد شتی ہل یو من نسور ہادی مستفا مخن روڈ سند اللہ علیہ وما کے پیارے پیارے پور نور نورانی سبج گمبت کی جانب گاؤں لگا کر اس دیر دینے والے داتو آخا کی بارگاہیں میں جھوم جھوم کر بابا کے بولن ضرور سلام کا نظران عقیدت سے فرمائی لیے اللہ نا مسیالہ کرم آل ہل کیمران اپنی تو محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور دودھ اسلام کا ربرانہ اپنے پاکستانی انداز کے سرمائیے جائے اس لیے کہ کوئی زیادہ وقت نہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی مشکل پیش کر سکوں اور میرے بات اس میری قوم نے ایک مزاج بدلا کہ اگر کوئی کپڑے اتار دو تو اسے بنی مان لے کر कुर्ता उतार, उतार दिया पैजामा को उतार दिया लेपर को उतार दिया नंगे हो गए नंगे बात मेरे काम उनके आगे बिहार छोड़ के खड़ी हो गई भाई क्या बात है नंगे के पीछे क्यों खड़ा करे तुम्हें क्या मालूंगी अल्लाह के बोलिए अच्छा तो विधायक इसको कहते हैं कि नंगे होगा कुछ लोग नंगे हो रहे हैं फिर कौन में विकास बन रहा <laughs> کر ہم دیکھنے کے ایک سال سے وہ نہایا نہ ہو جس کے بال اسے کہ وہ دال اسی کے ہو آپ کو میں ہو یہ قوم اس کے آگے بھارت کہ کر کے لاگت بڑی معلوم ہوتی ہے اچھا ونائک اس کو کہتے ہیں کہ دو سال نہایا نہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے پھر کون سی مار بدلا امر لکھنؤ آ گیا फिर कौन का निर्दा कानों में बुंदे पहन ली नाक में नम पहन ली हाथों में चूड़िया पहन ली गैर वही कपड़े पहन ये कौन उसकी आगे भी हाथ जोड़कर बैठ गई कि अल्लाह से बड़ी बालू कैंग मौन तो, तो, तो दुद बन चूचा बनना चाहिए ये तो मुसकर है मैं बोलना ये भी सवाल مجھے ولایات نہیں ہے اگر کوئی ہبا دوڑ رہا ہے ہبا دوڑ کر دکھا رہا ہے پانی پر وہ چل کر دکھا رہا ہے ادا سو نہیں کرتا ہے نام ہے وہ سوائے سننا کا ولایات مزید نہیں ہوتا تو میںی تو کہنا چاہتا تھا کہ بہت آسم تجارت کر رہے تو وہ تجارت کیوں کر رہے وہ تجارت اس لیے نہیں کر رہے کہ تجارت کر کے دولت کا ملنا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہتری آسم کا تو آلند یہ ہے کہ اگر وہ زمین پر ٹھوک کروا دیتے تو زمین سے وہ دولت کے بار پیدا کر دیتے تو وہ تجارت کیوں کر رہے آج میری قوم کہتی ہے کہ مولانا ہم نے ایم اے کر لیا ڈبل ایم اے انگریزی میں ایس پے کر کے پہ میں دوسرے کی تیاری بھی کرنے لگے مگر اب تک نوکری نہیں ملیے ہے مولانا جلا کر دو نوکری مل جائے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے تم نے رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اس سب تم نوکری کی ٹھیک مان رہے ہو نوکری نہیں ملی یہ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت اس لیے نہیں کر رہے ہیں جن کو دولت کمانا ہے صرف کو بینار کمانا ہے بلکہ وہ تجارت کی لیے کر رہے ہیں کہ میں تو انعام الیا ہوں میں تو سید لو ہوں میں تو فرم اللہ ہوں مجھ سے رسول کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے وہ تمام سنت کو برآمد کر کے دکھا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ تجارت والی سنگت پر بھی عمل کے دکھا رہے ہیں سنت ہو برآمد <تصفح> <تصفح> میں آج کہتی ہے کہ مولانا نوکری نہیں ملتی میں انڈیا پاکستان کے ماحول کا آدمی ہوں اب یہاں کا تو حال اور مزاج مجھے معلوم نہیں کیا ہمارے یہاں کا مزاج یہ ہے کہ اگر جب تک دو چار پانچ لاکھ روپئے رسوت ہے تو اس سب تک آپ کو پلاس فور نہیں ملیں سے کہتے ہیں کہ تجارت کرو اے لوگوں تجارت کرو تجارت کرو تو قوم کہتی ہے کہ مولانا ہمارے پاس مسائل کہاں تجارت کریں میں کہتا ہوں مسائل جیل میں لے کر بیٹھے ہو ہم سے کہتے ہو مسائل نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ کولڈ اسٹوریج نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ تجارت نہیں کر سکتے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ برپریز گاڑی کی ایجنسی نہیں لے, لے, لے لیں گے اس وقت تجارت نہیں کر سکتے چھوٹی سی تجارت کرو نیت تب نیت تب لو نیت تب لو بخار شریف کی پہلی حدیث ہے ان نمبر ارمانوں کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تم تجارت کرو اور تجارت پرو گے تمہیں دارو کروانا ہے تجارت تو دنت سب کرو کہ اللہ کے رزول کی سنت ہے تو تم تجارت تو سنت کرو گے تجارت کرنا جب آپ سفر کا تشریف لے جاتے تو کئی قسم کے آپ اسپار فرماتے میں کر چونکہ تجارت کی بات چل رہی ہے میں وہی ذکر کروں گا جب آپ سفر میں تشریف لے جاتے تو آپ کے مکان پر میرے تین موسم کے کو ہندو لوگ جمع ہو جاتے شاہد سوال کرتے گھر سے جمال آتا کب تک نہیں تصدیق سے ان کو بتایا گیا کہ حضور فلا فلا لوگ آئے تھے وہ آئے تھے مستقدین آئے تھے وہ آئے تھے مسالدین آئے تھے علماء آئے تھے سوال کر رہے تھے ذریعے مسجد یتیم بے بائن کے لوگ عاد بڑا مزان <متنسان> ہوا کہ میرے سردار کو کوئی شائل آ خالی ہاتھ چلا جائے ایسا نہیں ہو تو صحیح ہے اپنے خلافا کو جمع کیا بلا کو جمع کیا کو جمع کر کے نے جمع کر کے ان سے فرمایا کہ آج میرے لیے ایک ایسا دن طے کر لو اس دن میں سفر نہ کیا کروں اپنے گھر پر موجود رہا کروں اور سارے مہینہ آج کر کے جس کی دولت پہ بھائی ہے ساری کسانے دولت پہ غریبوں ہو گئے مکین یتیموں گئے, یتیم گئے، بیواؤں گے بے سہارا لوگوں میں تقسیم کروں یہ ایسا کل میرے لیے طے کر تو جانتے ہو کہ آپ سلیم علما نے آپ کے لیے چونسا دن طے ایک ایسا تاریخی دن تا دہ کہ جس دن لا تالہ نے حضرت ڈگری لمین کو دو دیا کے زمین لے جا حضرت ڈگری لمین جب زمین میں تشویش لائے تو دن تصویر کرتا حل کیا تھا آنے والے لاد اللہ نے سستا کا حکم دیا تو دن دستی کا تھا آنے والی لات جانوی کی تھی شایدان بارگاہ نے کا تھا حضرت یازم علیہ السلام جن دیا میں اتار دیا گیا تو دل تسبی کا تھا آنے والی لاز چاہیے کی تھی حضرت یادم نے تو دن دسوی کا تھا آنے والی لاس چاہیے کی تھی حضرت نے جب اپنے بیٹے کو وقت کی ہے تو دلتسبی کا تھا آنے والی ناز کی آغیر کی تھی حضرت اندو علیہ انسلام نے بنانا شروع کیا تو دلدستی کا آنے والی رات کی تھی حضرت کا تھا میں کہنا چاہتا ہوں کہ حرف انور علیہ السلام جب مسجد کے گھر سے باہر آئے تلدستی کا تھا حرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب جنگت سے دوبارہ اتارا گیا فن تفریح کا تھا آنے والی رات سے عیسا علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو دن دستی کا تھا آنے والی راز کے آگے کی تھی میں کا تھا آنے والی لال کیا خلافت کے پرو کا بوجھ ہوئے ہیں تو زمدستی کا تھا آنے والی لال کیا میں ہو گئی ہے آپ کو خلاف نہیں ایک ایسا تاریخ دن طے کر لیا اس دن سے غوثے آتا ہوں گیارہویں بھائی ٹھیک کے نام کو مشہور ہو گئے گیارہویں ہونے لگے تم میں نے پوچھا تھا کہ گیارہویں کرتے ہو بولے ہاں کیوں کرتے ہو بولے باپ دادا کرتے نہیں <laughs> چلے گی باپ دادا کی کرتے تو تم دیکھا کرنے لگے یہ تاریخی دن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کو یا رات کہتے کہتے بن جاتے ہیں باس سواد بھی مل جاتی ہے تو واٹا کا سم بند